اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جانی کے بعد کچھ نہ جانی بے شک اللہ کچھ جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے